جب حضرت مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا تو چھ نمبر یعنی چھ باتیں انہوں نے تجویز کی تھی کہ جماعتوں کو یہ ان باتیں باتیں ہو چالیس دن کے اندر یہ چھ باتیں سکھلا ہو کلمہ تیے پہلے تو لوگوں کو کلمہ ہی نہیں مانگو تھا میری قوم میرے دادا سے اوپر کوئی کلمہ ہی نہیں جانتا تھا یہ میواتی کلمہ ہی نہیں جانتے تھے تو سب سے پہلے تو کلمہ پڑھاؤ کلمہ صحیح کراؤ پھر اس کے بعد میں اقرا میں مسلم مسلمان ہے تو اس کی رسپیکٹ کرو تبھی تو قریب آئے گا اگر رسپیکٹ نہیں کرو کہ دور بھاگے گا تو اس لیے کلمہ سکھلاؤ پھر اس مسلمان کا رسپیکٹ کرو اسے قریب لاؤ پھر قریب لا کر کے اس کو علم کی اہمیت بتاؤ ذکر کی اہمیت بتاؤ نماز کی اہمیت بتاؤ دین کی اہمیت بتاؤ تبلیغ کی اہمیت بتاؤ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 کہ مسلم پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا سر نیچا ہے زلیل ہے مسلمان زلیل ہے تبلیغ میں لگ جاؤ سب کا سر اونچا ہو جائے یہ بھی ایک نمبر انہوں نے شامل کیا ہے مسلمانوں کی پستی کا اعلان تو اس وقت تو علماء نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ تو پا, یہ جو 6 نمبر ہیں یہ تو دین کی بنیادی باتیں ہیں یہ سارا دین کہاں ہے تو حضرت مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ جواب دیا تھا یہ میرے کام کی بسم اللہ ہے یہ <تصفيق> حضرت نے جواب دیا تھا اور یہ صحیح جواب تھا جب بھی اگر آپ مدرسہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے عربی اول ہی پڑھائیں گے ہی تو آگے بڑھائیں گے کوئی پہلے سال میں دوہرا تھوڑے پڑھانے لگیں گے اب میزان منشریف پڑھا رہا ہے تو کہے گا کہ تو دار لے کر بیٹھا ہے میزان منشریف میں کہا علم ہے کہا دار ہے تو وہ کہے گا کہ میرے کام کا پہلا سال ہے میرے کام کی بسم اللہ ہے اس کام کو تو بڑھنے دے میں دورے تک پہنچوں گا تو حضرت مولانا الیا صاحب قداصرہ نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ چھ اچھا نمبر میرے کام کی بسم اللہ اب آج کی جماعت وہی بسم اللہ پہ اٹکتے رہے گی اب اس سے وہ آگے بڑھتی نہیں میں مثال دوں آپ کو فضائل کی جو کتابیں ہیں فضائل نماز ہو ذکر ہو صدقات ہو کوئی بھی ہو فضائل زمین ہموار کرتی ہے پھر اس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ ہے مسائل اب وہ فضائل ہی نہ اٹک رہ گئے ان کے مسائل کا نمبر ہی نہیں آیا اور یہ تو خود موٹی سی بات ہے کہ جو فضائل ہیں یہ زمین ہموار کرتے ہیں اب زمین ہموار کر کے آپ بیج ڈالیں گے تو ہی تو بیج اگے گا فضائل نماز تو آپ نے سنا دیے اور خوب سال بھر فضائل نماز آپ سنا رہے سنا رہے مگر نماز کے مسائل بھی تو سکھا اللہ کے بندے نماز پڑھنا کے مسائل کیا سیکھا سکھا مثلا مسائل تو جانتا نہیں اور بغیر مسائل جانے نماز پڑھ رہا ہے جو نئے نئے جماعت میں لگتے ان کی بات کہتا ہوں قرآن تو اللہ کے فضل سے بہت کچھ جان لیتے ہیں لیکن جو نئے نئے لگتے ہیں وہ نماز کے فضائل تو انہوں نے بہت سنے مگر نماز کے مسائل تو جانتے ہی نہیں اور وہ نماز کے مسائل بتاتے بھی نہیں اور امیر کو بھی مانا ہے کہ مسائل مت بتاؤ مسائل مفتی صاحب سے جا کر پوچھیں کہاں وہ حل کھیت میں ہل چلا رہا ہے وہ حل چلا چلاتا دا دال میں مفتی صاحب سے کہاں مسئلے پوچھنے جائے۔ ارے یہ جو نماز سکھا رہا ہے اسی سے مسئلہ پوچھے گا تو ٹھیک ہے باریک باریک مسئلے مت بتاؤ لیکن موٹے موٹے مسئلے تو بتاؤ بس وہ فضائی ہی میں آج تک ہیں سو سال ہو گئے ہیں آج تک فضائی میں ہیں آگے مسائل میں جاتے ہیں اور مسلمانوں میں ہی ہیں اور غیر مسلموں میں جاتے ہیں نتیجہ کیا ہے کہ اب ان کی مسجدوں کی جو تعلیم ہے اس میں کوئی بیٹھتا بھی نہیں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 وہ فضائل سنائیں گے گے تو کچھ بتائیں نہیں اور یہی یہ کہیں گے کہ نکلو اس کے علاوہ کچھ بات, اب تو نمبر بھی نہیں رہے بس نکلو نکلو بس یہی یہ ایک بات رہ رہی اس لیے یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس چپکے سے نہیں کہہ رہا ہوں اسے پوری دنیا میں پہنچاؤ جو ذمے داران ہے ان تک یہ باتیں پہنچاؤ کہ حضرت نے کہاں سے کام شروع کیا تھا تم کہاں اٹک کر کے رہ گئے ہو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 وہ کہتے ہیں جب سارے مسلمان 6 نمبر پر آ جائیں گے تب ہم ساتواں نمبر شروع کریں تو میرے بھائی یاد رکھو قیامت کی صبح تک تمام مسلمان 6 نمبر پر آنے کے دیں اگر تم پچیس کی اصلاح کر دو گے تو زمانہ سو آرا لونڈے گڑبڑ جوان ہو جائیں گے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 تو اللہ کا حکم ملا کہ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤ اب مدینہ گئے اور مدینہ جا کر کے پھر جدو جو شروع ہوگی ادھر دعوت و تبلیغ کا کم بھی ہو رہا ہے اور یہ تین سو آدمی جدو جو تبھی شروع کر رہے تو تم پچیس فیصد جن کو نماز میں لائے ہو ان نماز کو ساتویں نمبر پر لے جاؤ اور باقی کو چھ نمبر پر لاؤ اب یہ تو کہتے نہیں کہ پوری دنیا چھ نمبر پر آ جائے گی تب ہم آگے بڑھیں گے پوری دنیا تو چھ نمبر پر قیامت تک آتی ہے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 اور ان سے یہ کہو کہ اسے یہ دس آدمیوں کی جماعت لے کر کے چالیس دن مسجدوں میں روٹ بتا دو اس مسجدوں میں گھومو اور دین کی بنیادی باتیں ان کو سمجھاؤ جو 6 نمبر ہے ان کو سمجھاؤ پھر جب وہ یہ چالیس دن کے بعد آئے تو ان کو امتحان لو کارگزاری سننے کا مطلب یہ کہ بھائی عطہیہ سنا بھائی دوری شریف سنا بھائی سنا سنا یہ کارگزاری ہے یہ تو ایک کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ گئے دعوتیں کھائی اور خوب ملے اور گھومے پھرے اور آ گئے اس کا نام کار گزاری اس کا نام گزاری نہیں یہ جو چار دس طالب علم دیے تھے ان کو نام پڑھانے کے لیے ہر ایک سے گزاری سنو تو سنا سنا تو سنا در شریف تو سنا نماز ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں پہلے کتنے سنت ہیں بعد میں کتنی سنت ہیں یہ گزاری سننا ہے اب یہ تو سنتے نہیں کوئی دن, چالیس دن میں دن سیکھ کر آئے یا نہیں آئے بتا ہی نہیں میں دیوبند میں ہوں میرے پاس جماعت ہے کام کرتی جب پارک ہوتی تو آتی تو بالکل ڈانگر منڈا ہے میں پوچھتا ہوں جماعت میں وقت لگا کر آئے یار جا رہے نہیں, وقت لگا کر آئے تو میں کہتا ہوں کیا تو وقت لگا کر آیا تیری داڑھی تو آئی نہیں چالیس دن کے اندر اس کو اتنا طبیعت پر اثر نہیں پڑا کہ وہ داڑھی چھوڑ دے تو کیا اس وقت لگا ہے گھما پھرا افریقہ کے مولوی آتے ہیں مدرسوں کے فارغ وہ بھی دارال آتے ہیں تو دس بارہ آئے میں نے پوچھا کون مدرسے کے پڑھے ہوئے قاضہ کے پڑے ہوئے ہیں زکریا کے پڑھے ہوئے اچھا کتنے دن ہو گئے جب سال لگانے چلے کتنے دن ہو گئے تو کیا لگے آٹھ مہینے ہو گئے اچھا آٹھ مہینے ہو کتنا خرچ کیا تم نے ذرا گناؤ تو وہ حساب کر کے گناتے ہیں کہ پینتیس ہزار خرچ کیا آٹھ مہینے میں پینتیس ہزار خرچ کیا کرایہ بھی آنے جانے کا کرایہ بھی لگتا ہے پھر میں پوچھتا ہوں کہ آٹھ مہینے میں تم امیر بن کے چل رہے ہو یا معمور بن کے چل رہے ہو تو کہتا ہے کہ معمور بن کے چل رہے ہیں میں نے کہا ڈوب مرو تم مولوی ہو ایک چلے کے اندر تمہارے اندر اتنی پیدا ہونی چاہیے کہ تم جماعت لے کر جاؤ تم آٹھ مہینے سے سارے ساتھ ساتھ چل رہے ہو اور مسجد ہاں رہتے ہو اور کیا کرتے ہو یہاں یہ افریقہ کے مولویوں کی جماعت آئے گی تو مسجد میں پیپسی کی بوتلوں کا ڈھیر ہوگا کیونکہ اس پیپسی کے بغیر تو وہ زندہ رہ نہیں سکتے تو آٹھ مہینے ہو گئے مولوی ہے ایک چلّا تو اس کی تربیت کے لیے چاہیے کہ ایک چلے کے بعد میں اسے دس آدمیوں کی جماعت سپورٹ کرو کہ یہاں روٹ پر لے جاؤ اور چالیس دن میں ان کو دین سکھا کے لا اور چالیس دن کے بعد آئے گا ہم گزاری سنیں گے کیا سکا ہے دنیا یہ تو آٹھ مہینے سے بارہ تیرہ مدرسوں کے فضل ساتھ ساتھ گم رہے ہیں ساتھ ساتھ گم رہے ہیں ابھی تک اس کے اور پھر ان کا امیر جو ایک جاہل تیرا فضلا کا جو امیر ہے وہ جاہل مدرسوں سے گم تو میں سے ہو صلاحیت نہیں بتا رہ گئی رسم اذا روحے بلالی نے رہی کام رہا نہیں ہے کام لینے کا طریقہ کچھ نہیں رہا اس لیے میرے بھائیوں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 جماعت آئی دس آدمی 10 دوس... بڑی شاندار داڑھی نماز وزے, ہاتھ میں تصویر دس بندے جماعت میں ایک ساتھ گھوم رہے ابھی تم ساتھ کیوں گھوم رہے ہو ہر ایک کو دس دس آدمی دو جن کو دین سکھا کر لائے اس کو دوسرے دس دو اس کو دوسرے دس دو اس کو دوسرے دس دو تو سو آدمی تیار ہو جائیں گے یہ تو دس نیک بندے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں ارے بھائی نیک بندے ساتھ ساتھ کیوں گھوم رہے ہو صرف گھومنا کا نام ہی تبلیغ ہے؟ کس کو تبلیغ کر رہے تمہاری دعوت تمہاری تعلیم میں تو کوئی بیٹھتا نہیں اور تم خود سن ہوئے ہو تو اپنے آپ کو بھی تبلیغ نہیں کر رہے اور لوگ تمہاری سنتے بھی نہیں اور دس دس دو کہ ان دس کو تیار کر کے چالیس دن میں لاؤ اور پھر ان کی کارگزاری سنو کہ کیا کر کے لائے ہیں یہ سنو دیکھو تو کام کا طریقہ یہ ہے اب تو تبلیغ میں بس خروج اور نکلو اور گھومو بس نکلو اور گھومو اسی کا نام دین ہے میرے بھائیوں مولانا لیا صاحب نے یہ کام اس طرح نہیں شروع کیا تھا میں حضرت مولانا علیہ صاحب کا زمانہ تو پایا ہوا نہیں لیکن مولانا یوسف صاحب علیہ الحماع کا سارا زمانہ میں نے پایا ہے اور میں شروع سے واقف ہوں کہ جماعت کا کام کس طرح شروع ہوا تھا اور بگڑتا بگڑتا اب کہاں سے کہاں پہنچ جائے جب علماء جماعت کے کام پر اعتراض کرتے ہیں تو جماعت والے کہتے ہیں چلا لگاؤ پھر بات میں خود ہی سمجھ میں آئے اس کا مطلب ان کے پاس جواب کچھ نہیں ہے دلیل دیکھو قرآن کریم میں چار فرقوں سے محاجہ ہے جھگڑا ہے ان کے دلا ان کے اعتراضات کے جوابات, جوابات جوابات جوابات چار کیا ہیں مشرقین یہود نصارہ اور منافقین آستین کے سانپ ان چار فرقوں کا مجادلہ ہے قرآن مدا قرآن بھرا پڑا ہے ان کے اعتراض کا جواب دینے سے قرآن یہ کہہ دیتا کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر خود سمجھ میں آ جائے یہ کیا بات ہوئی یہ تو مسلمان نہیں ہے یہ تو مشرق ہیں یہ تو یہود ہیں یہ تو نصارہ ہیں یہ تو منافع ہیں ان کے اعتراضات قرآن نے جوابات دیے ہیں تبلیغ والے جوابات نہیں دیتے وہ کہتے پہلے چلا لگاؤ پھر جواب سمجھ میں آئے گا تو کوئی لگا تو جب تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا ذہن نہیں بنے گا تو چلا کیسے لگائے گا اور چلا نہیں لگائے گا وہاں تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے نتیجے میں آج کل مدرسوں میں نہیں بلکہ مسجدوں میں اور جماعتوں میں بڑی سخت و کشمکش شروع ہو گئی پوری دنیا میں تبلیغ والے کہتے ہیں کہ مسجد ہماری پراپرٹی ہے ہم مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں مسجدوں میں ہم سوتے ہیں لہذا مسجد ہماری پراپرٹی ہے اور امام صاحب کہتے ہیں میں امام ہوں مسجد میری پراپرٹی یہ جھگڑا شروع ہو گیا اس وقت پوری دنیا میں یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں مسجدیں ہماری ہیں مسجدوں کی پرو ہماری پروپرٹی ہماری چلے گی امام کہتا ہے مسجد کے امام میں ہوں میری چلے گی یہ جھگڑا بہت آگے بڑھ گیا ہے یہاں تو اس ملک میں تو نہیں ہے ہندوستان میں تو بہت آگے بڑھ گیا ہے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 جماعت ہے دعوت و تبلیغ دعوت دائیں ہاتھ پر ہے اور تبلیغ بائیں ہاتھ پر ہے دونوں کام الگ الگ نائجے پر ہوں جو جماعتیں گھوم رہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی دعوت کر رہے ہیں ہم ہی تبلیغ کر رہے ہیں دونوں کام ساتھ نہیں ہو سکتے اور پھر یہ 6 نمبر ہیں جب 6 نمبر سے فارغ ہوئے تو ساتھے نمبر آگے بڑھاؤ فضائل جب پولے ہو جائے تو مسائل کی طرف لے جاؤ آگے بڑھاؤ یہ تو انہیں چھ نمبروں میں فضائل میں گر کر رہے تھے آگے مسائل ان کو پتہ ہی نہیں حلال حرام کو تو بتاتے ہی نہیں حلال حرام کو تو بتاتے ہی نہیں اسی لیے جو جماعت میں لوگ ہوتے ہیں وہ حاجی صاحب ہیں اور دکان میں کاروبار کرتے ہیں تو حلال حرام کا کوئی خیال نہیں کرتے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تبلیغ میں جاتے ہیں اور حلال حرام کا خیال نہیں کرتے تو مسائل کچھ تو بتانے پڑیں گے گے. سارا دور مختار جتنے مسائل مت لیکن جو بچوں کے لیے تعلیم الاسلام لکھی ہے تو اتنے مسئلے تو بچوں کو بتانے پڑیں گے تو جو جماعت میں چالیس دن کے لیے نکلے گا اور وہ ایک چل, چل دیا دو چلے دیے چل چھ نمبر سیکھ گیا تو اب اگلے چلے میں اسے مسائل سمجھاؤ اور تعلیم الاسلام جتنے مسائل سمجھاؤ سارے مس سمجھاؤ بہرحال کام بگڑ گیا ہے اور اسی کا کام نہیں بگڑا ہے ہر لائن کا کام بگڑا ہے مدارس اسلامیہ مدار مدارس اسلامیہ کا کام تو اتنا بگڑ گیا ہے کہ سات اور آٹھ سال لگاتے ہیں پھر بھی مولوی ہے ہی نہیں ہندوستان کی صورت یہ ہے کہ جس مدرسے میں شیخ الحدیث کا انتقال ہو جائے آگے شیخ الحدیث ہے ہی نہیں پھر محتمی گاؤں تک کیا اور بخاری شریف پڑا نہ بیٹھ جاتا ہے آگے شیخ الحدیث ہے ہی نہیں پھر مدرسے تو وہی آٹھ سال کے سب چل رہے ہیں. وہ چل رہے ہیں مگر ان میں کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ جو پہلے کا جو نہ وہ نہ دے ہی نہیں باقی رہا تعلیم میں جو پختگی ہونی چاہیے وہ پختگی نہیں باقی رہی نتیجے میں پورا ملک انڈیا سارے مدرسے بھرے پڑے ہیں اور مدرسوں میں سب اساتذہ ہیں مگر جہاں کسی مدرسے میں شیخ الحدیث ہوا دیکھو چار مدرسوں کا گجرات کے چار مدرسوں کا میرے پاس اسٹینڈنگ آڈر ہے کہ شیخ الحدیث دو میں یو پی میں ہوں جامعہ حسین ہے جامعہ اشرفیہ ترکی سر اور انکلیش ان چاروں کا میرے یہاں آڈر شیخ الحدیث دکان سے تو ہے ہی نہیں پورے ملک میں کوئی شیخ الحدیث ہے ہی نہیں پھر جامعہ حسینیہ یعنی نے تو یہاں لندن سے مولانا اسماعیل کا شول بھی مدل لوگوں کو بلایا یعنی ہندوستان میں کوئی نہیں رہا ہے شیخ الحدیث برطانیہ سے وہاں جا رہا ہے ترک سر والوں کے پاس کوئی شیخ الحدیث نہیں رہا تو انہوں نے بھی برطانیہ سے مولانا ایوب صاحب کو بلایا اور وہ بخاری پڑا تھا اور انکلیشور کا حال یہ تھا محتمین نے کہا میں شیخ الحدیث دو میں نے کبھی کوئی شیخ الحدیث ماؤں نے جننے چھوڑ دیے ہیں اب مائیں شیخ الحدیث نہیں جن رہی تمہارے یہاں جو محتم اساتذہ ہیں ان میں سے کسی جو بھی ہے اس کو بنا ڈالو سب سے اچھا استاد کون ہے کینفنا صاحب میں ان کو بنا ڈالو کہنے لگے وہ نماز کے پابندی ہے ارے میں نے کہا ہو جائیں گے نماز کے پابند بنا ڈالو شیخ الدی بنا دیے پھر ایک سال کے بعد ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ اب تو پابندی سے نماز پڑھتے تو اب ایسو کو شیخ الحدیث بنانا پڑتا میرے بھائی مدرسوں کا نظام بھی چوپٹ ہو گیا ہے آٹھ آٹھ سال دس دس سال مدرسوں میں طلبہ ہماری قیمتی زندگیاں گزارتے ہیں اور کچھ نہیں آتا کچھ نہیں آتا کا مطلب یہ ہے کہ دارلم دیوبند کے بڑے اساتذہ دوبارہ پڑھانے کے قابل اساتذہ پورے ملک میں ہے ہی نہیں بتیس سال سے دارلوم دیوبند اولیا کے اساتذہ ڈھونڈ رکھتا ہے ڈھونڈ رہا ہے داروتا کے مکتی ڈھونڈ رہا ہے پورے ملک میں کے قابل کوئی مکتی ہے ہی نہیں چند ہیں وہ اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں وہ آتے نہیں اسی طرح سے دارالعلم کے دوارا پڑھانے کے قابل اساتذہ پورے ملک میں ہیں ہی نہیں چند ہیں تو اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں وہ آتے نہیں آگے صرف دار الم دیوبند سے ہر سال اٹھارہ سو بارغ ہوتے ہیں اٹھارہ سو اب اندازہ کرو کتنے فضلہ ہوتے ہیں کوانٹیٹی کومیو... کونٹی... کتنی ہے مگر دارلم بتیس سال سے اساتذہ کے ڈھونڈ رہا ہے ہی نہیں تو اس لیے میرے بھائی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ساری خرابی تبلیغ میں آئی ہے کمزوری سب جگہ آئی ہے مسجدوں میں بھی آئی ہے مکتبوں میں بھی آئی ہے تم اپنے یہاں کا جو مکتب کا نظام اسے سوچو کتنا کمزور ہو گیا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 عرب ادیت کا کام تو سارے حد دس انگلیاں اکھٹا ہوں گی تو والٹی اٹھے گی ایک انگلی سے کئی والٹی نہیں اٹھتی صرف انگوٹھا چاہے کتنا ہی پاورفل ہو والٹی نہیں اٹھا سکتا وہ <Pineonas> آخر و اللہ نان یہ جو باتیں میں نے تبلیغ کی مخالفت میں نہیں کہی ہیں تبلیغ کی اصلاح کے لیے کہی ہیں جس سے میری باتیں ساری دنیا میں پہنچاؤ یہ اصلاح کے لیے کہی مخالفت میں نہیں کہی میں نے میں مدرسوں کا مخالف نہیں ہوں مدرسوں کا آدمی ہوں میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں پالن پوری تو گٹھی میں تبلیغ پڑی ہوئی مگر جو خرابیاں مدرسوں میں تو گی جو خرابی طرح جماعت میں پیدا ہو گئی اس کو بتانا تو پڑے گا جبھی تو لوگ اصلاح کریں گے ان کیسے اصلاح کریں گے اس لیے میری باتوں کو تبلیغ کی مخالف ہے اور معمول مت کرو میں تبلیغ کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں مدرسوں کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں مسجدوں کی اور مکتبوں کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں مخالف کسی کا نہیں ہوں سب دین ان کے کام ہیں اور سب میرے کام ہیں جا فران